باللہ السلام العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہی و لقیہی و لفظی و لما دخلو اور جب وہ داخل ہوئے علی یوسفہ یوسف پر یوسف کے پاس آوالی اخاہو اسٹے جگہ دی اپنے بھائی کو قالا کہا انی انا اخوکا بے شک میں تیرا بھائی ہوں فلا تبتہ اس بیما کانو یعملون مل گیا آیت نمبر فلاطب اس پسندوں ناگم خوابیماں کارو یا معلوم اس پر جو وہ کرتے رہے ہیں فلما جہازی پھر جب اس نے تیار کر کے دیا ان کو ان کا سبان جعلت سی رحلی اخی۔ تو پینے کا برتن اپنے بھائی کے کجابے میں رکھ دیا پھر <تصفح> اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے ایتو تو اے کافلے والو انکم نقملہ صارقون شک تم چور ہو قال انہوں نے کہا وہ اکبر علیہم اور ان پر متوجہ ہوئے ماذا تفقدون کہ تم کیا چیز گم پاتے ہو قال انہوں نے کہا نفقدو ہم گم پاتے ہیں صبا المالی کی بادشاہ کا وہ پیمانہ ماپنے والا ولیمن جا بھی اور جو لے کے آیا اس کو اس کے لیے ہے عمل بعیر ایک اونٹ کا بوجھ وانا ان بھی رئیم اور میں اس کا ضامن ہوں قال انہوں نے کہا تو اللہ ہی اللہ کی قسم قالوا انہوں نے کہا طلّہ اللہ کی قسم لقد علم تم تحقیق تم جانتے ہو ما جئنا نہیں ہم آئے تین سدا فل اردی زمین میں فساد کے لیے وما ماں کن اور نہیں ہیں ہم چور قالون نے کہا فما جاؤ ہو پس کیا ہے اس کا بدلہ ان کن تم صادقین ان کن تم قاضبین اگر تم جھوٹے ہو قال انہوں نے کہا جزا ہو اس کی جزا اس کا بدلہ بن وجدہ فراہلی ہی جس کے کجاوے میں وہ پایا گیا فا ہوا جزا ہو, ہو اس وہی اس کی جزا ہے اس کا بدلہ ہے کدالی قدر جس ظالمین ہم اسی طرح جزا لیتے ہیں ظالموں کو فوادہ آپس وہ شروع ہوا بویاتی ہم ان کے تھیلوں میں تلاش کرنے لگا قبلا و آخی ہی اس کے بھائی کے تھیلے سے پہلے سمستخراجہ پھر اس نے اس کو نکالا و اخی ہی اس کے بھائی کے تھیلے سے کدالی کا کد نال اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے ما کانا نہیں تھا ممکن یہ پورا ہو کہ وہ اپنے بھائی کو رکھ لیتا فی دین المالکی کی بادشاہ کے قانون میں اللہ شاہ اللہ مگر یہ کہ اللہ تعالی چاہے نرفع درجات من دراجات نشا ہم بلند کرتے ہیں دراجات جس کے چاہتے ہیں وفو کا کل علم علیم اور ہر جاننے والے سے اوپر ایک جاننے خوب جاننے والا ہے قال انہوں نے کہا یہ سرق اگر اس نے چوری کی ہے فقد سرا کا لہو من قبل تو تحقیق چوری کی ہے اس کے بھائی نے اس سے پہلے اثر رہا یوسف پس چھپا لیا یوسف نے اس کو فی نفسی ہی اپنے دل میں ولم یبدیحالہم اور نہیں ظاہر کیا اس بات کو ان کے لئے قالا کہا انتم شرم مکانا تم مرتبے میں بہت زیادہ برے ہو واللہ اعلم اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بما تصفون اس بات کو جو تم بیان کرتے ہو قال انہوں نے کہا یا ایوہ العزیزو اے عزیز ان ابن بے شک اس کا باپ ہے شیخن کبیر بوڑھا فہلے ہم میں سے ایک ہو اس کی جگہ انارا کا مسن بے شک ہم تجھے احسان کرنے والوں میں سے دیکھ سمجھتے ہیں پالا اس نے کہا ما ہی اللہ کی پناہ ان ناخذ کہ ہم پکڑیں الا مگر بن اس آدمی کو ہی وجہ دنا متاعنا عنده جس کے پاس ہم نے پایا ہے اپنا سامان انا اذا الظالمون بساكما مس وقت البطا ظالموں میں سے ہو جائیں گے جو جا ظالم ہو جائیں گے فلم يستئسو منه جب نا امید ہو گئے مایوس ہو گئے اس سے خلصوا نجیا تو وہ عائدا ہوئے نجیا مشورہ کرنے لگے سرگوشی کرنے لگے کالا میں سے بڑے نے کہا علمتا تم نے جانا نہیں انہ ابا بشک تمہارے باپ نے قد علیکم من اللہ تحقیق تم سے لیا کامن قبل اور اس سے پہلے معفرت تم فی یوسفہ جو تم نے کوتاہی کی ہے یوسف میں فرن ابرا حل ارب نہیں میں چھوڑوں گا زمین کو حتٰ ینال لی ابی حتا کہ اجازت دے مجھے میرا باپ اور لی یا فیصلہ کرے اللہ تعالی میرے لیے وہ خیر الحاکمین اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے ارجی الہ ابھی تم لوٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف عقول پس کو یا ابانا اے ہمارے باپ ان بنا کا سارا قابش تیرے بیٹے نے چوری کی ہے وماز اور نہیں تھے ہم گواہ اللہ مگر بما علمنا نہ اس چیز کے جس کو ہم نے جانا فما کن نہغی بھی اور ہم نہیں ہیں غیب کی حفاظت کرنے والے غیب کو جاننے والے وسریت اللہ کن نہ فیحا اور پوچھ اس بستی سے جس میں ہم تھے ولی اور اللہ تھی اکبر اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں وہ انالاساد خون اور بے شک ہم سچے ہیں قال قالوا سب ولت لكم انفسكم امرا بل تمہارے دلوں نے ایک کام مزین کر دیا ہے تمہارے لیے حسبن جمیل پس صبر ہے <تصفح> اچھا اس اللہ امید ہے کہ اللہ تعالی ان یتنی بهم کے لیے آئے میرے پاس ان سب کو جميعا اکٹھے اندہ بے وہ و العلیم الحکیم وخوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے و طل اور ان سے اس نے اعراض کیا ان سے پھرا وقال اور کہا یا اصفا علی یوسفہ آئے میرا غم یوسف پر وبیّت عینا اور سفید ہو گئی اس کی آنکھیں من القسنی غم سے فہوا قدیم پس وہ غم سے بھرا ہوا تھا یا غصے سے بھرا ہوا تھا قال انہوں نے کہا تَلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قِسَمْ تَفْتَعُ تَذْكُرُ يُوسُفَ کہ آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے ہیں حتا تَقُونَ حَرَدًا حَتَّى کہ آپ ہو جائیں گے حَرَدًا قَرِبُ الْمَرَد او تَقُونَ من الْحَالِقِينِ یا ہو جائیں گے حلاق پنے والوں میں سے قالا کہا اِنَّمَا عَشْقُ بَثِي <تصفح> میں ما... میں ظاہر ہو جانے والی بے قراری کی شکایت کرتا ہوں وہ اور غم کی اہ اللہ کی طرف و اور میں جانتا ہوں من اللہ اللہ سے مالا تالم جو تم نہیں جانتے یا بنے یدہ اے میرے بیٹو جاؤ فتح می یوسفہ و پس تم سوراغ لگاؤ یوسف کا اور اس کے بھائی کا ولاۃ عسو مرہی اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ ان لا شک و لا یہ نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے علوم ال کافرون مگر کافر قوم فلما داخل علیہ جب وہ داخل ہوئے اس پر قالون نے کہا یا <سؤال> ایوہل عزیز اے عزیز مسانہ و اہلنز در <سؤال> پہنچا ہے ہمیں اور ہمارے بھائی کو پہنچی ہے تکلیف بنا اور ہم لے کے آئے ہیں باعطم مسجن ردی جمع پونجی فعو فل راپس <الْقَيْدَىٰ> پورا کر ہمارے لیے ماپ کو و تصد عالین اور ہم پر صدقہ کر انلوا متصدقین اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو کالا کہا حل علم تم کیا تم جانتے ہو ما فل تم بھی یوسفہ و عقی ہی کیا تم نے کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اس انتم تم جب تم چاہے تھے قال انہوں نے کہا آ ان کالا انتا یوسف کیا بے تو ہی یوسف ہے کالا کہا انا یوسف میں یوسف ہوں وحادہ عقی اور یہ میرا بھائی ہے قد من الله علینہ تحقیق احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر انا ہو میں و یسبت بے جو ڈر جائے اور صبر کرے تقوع اختیار کرے اور صبر کرے فر ان اللہ لا عجر المحسنین بس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا نیکی کرنے والوں کے اجر کو کالو انہوں نے کہا طلّہ اللہ کی قسم لقد اللہ آلین تحقیق تجھ کو ترجیدی ہے اللہ تعالی نے ہم پر رعیم کنہ لین اور بے ہم ہی تھے خطا کرنے والے قالا کہا لا تقریبا علیکم اليوم نہیں ہے تم پر آج کوئی ملامت کوئی ڈانٹ یغفر پھر اللہ الکم اللہ تعالیٰ بخشتے تمہیں بہ و ارحم الرحمین اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اظہب قمیصی حالا لے جاؤ میرا یہ قمیص فلقوہ علا بچھی ابی اس کو ڈالو میرے باپ کے چہرے پر یہ عتی وہ ہو جائے گا دیکھنے والا و اتونی بھی کم اور لے آؤ آو میرے پاس اپنے تمام گھر والوں کو ولما فاصلہ تلغیر اور جب جدا ہوا قاقلہ کالا ابو کہا ان کے باپ نے انی لاجیدو ریحا یوسفا بے میں پاتا ہوں یوسف کی خوشبو لولا انتفنی دون اگر تم نہ مجھے بہکا ہوا کہو یا بڑھاپے کی وجہ سے بہکی بہکی باتیں کرنے والا قالوا انہوں نے کہا تاللہ ہی اللہ کی قسم انکالا فی ولالی کل قدیم بشک تو اپنی پرانی گمراہی میں ہے پرانی بھول میں ہے فلمہ انجاء البشیرو پس جب آگیا خوشکبری دینے والا الفاغو اس نے اس کو ڈالا علا وجیہی اس کے چہرے پر فرتدہ بصیرہ تو وہ بینہ ہو گیا کالا کہا میں تو اپنی پرانی میں ہے جب نہیں اس تو بال پہنچی کالوں نے کہا یا ابانا ہمارے باپ استغفر لنا بخشش طلب کر ہمارے لیے زنوبانہ ہمارے گناہوں کی اننا کننا خواتین بے شک ہم فتح کار تھے کالا کہا صوفہ اسطب فرالق ربی اب غریب میں استغفار کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے اننا ہو بے شک وہ حول گفر الرحیم وہی بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے فلما داخل یوسفا جب وہ داخل ہوئے یوسف کے پاس آ واہ ہی ابا ہی تو اس نے جگہ دی اپنے والدین کو ولا اور کہا اد کلو داخل ہو جاؤ مصر میں شہر میں انشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا امن کی حالت میں وہ رافا ہی اور اوپر بٹھایا اپنے بارے دین کو اللعرشی تخت پر وہ خرو لہو سجادا اور وہ گر گئے اس کے لیے سجدہ کرنے والے وہ اور کہا یا اباتی اے میرے باپ خادا طویل و روح یا یا من قبلو یہ ہے میری تعبیر خواب کی اس سے پہلے قد جائے ربی حقا اس کو بنا دیا ہے میرے رب نے سچا وقد احسنہ بھی اذ اخراجہ نہیں مینس اور اس نے میرے ساتھ اچھا کیا مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے نکالا جیل سے واجہ ابھی کو من البی اور لے آیا تم کو خانہ بدوش کی زندگی سے ممبادی ان کا شعیبان اس کے بعد کہ خرابی کر دی یا جھگڑا ڈال دیا شیطان نے بینی و بین اقبا تھی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان انا ربی لطیف اللامہ یا شاہو بے باریک بین ہے اس چیز کے بارے میں جو وہ چاہتا ہے انا بے شک و حول علیم الحکیم وہی خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے اور بھی اے میرے ربقت آتی تنی مرل تو نے دی ہے مجھ کو بادشاہت و المتا الاحادیث اور سکھائی ہے مجھ کو خوابوں کی تعبیر باتوں کی حقیقت فاطر السماوات والارض پیدا اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کو انت ولی کی فتنیا والآخرہ تو ہی میرا یاروں مددگار ہے دوست ہے دنیا اور آخرت میں توفانی تو مسلمان تو مجھ کو فوت کر اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں و الحقنی اور مجھے ملا دے نیک لوگوں کے ساتھ غالک ابن امبائے غیبی یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں نوحی ہی علی کا ہم وہی کرتے ہیں یہ آپ کی طرف بما کنتا دہیم اور نہیں تھے آپ ان کے پاس از اجماعل امرا جب وہ اپنے معاملے کی تدبیر کر رہے تھے یا اپنے معاملے کو پر جمع ہو رہے تھے اتفاق کر رہے تھے اپنے معاملے پر وہ ہم یم قرون اور وہ مکر کر رہے تھے یعنی خفیہ تدبیر کر رہے تھے وہ ماں اکثر ان ناصب الوحرستمنین اور لوگوں میں سے اکثر لوگ اگرچہ آپ فہرست بھی رکھیں مؤمن ہونے والے نہیں ہیں مماتََلّم علیہ من اجرین اور نہیں آپ سوال کرتے ان سے اس پر کسی اجر کا ان ہوا اللہ ذکر نہیں ہے یہ مگر جہان والوں کے لیے ایک نصیحت وکائن من آیتنف سماوات اولرت یمر علیہ اور کتنی ہی نشانیاں آسمانوں میں اور زمین میں یمرون علیہ کہ وہ ان پر گزرتے ہیں وہ الحا مرزون اور وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں وَمَا اکثر عم ب اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اک... نہیں ایمان رکھتے ان میں سے اکثر اللہ پر اللہ واہ مشرقن مگر وہ مشرق ہے یا نہیں وہ ما... نہیں مانتے ان میں سے اکثر اللہ کو اللہ واہ مگر وہ شریک بنانے والے ہوتے ہیں اف کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں عمل میں آ گئے ہیں اس بات سے ان کے آئے ان کے پاس غاشیت من عذاب اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ, کے اللہ کی کے عذاب میں سے ایک کوئی ڈھانپ لینے والی آفت اوتیہ یا آئے ان کے پاس قیامت بکتا اچانک وہ ہم لشون حالانکہ وہ شعور بنا رکھتے ہوں کل کہہ دیجئے حال ہی سبھی یہ میرا راستہ ہے ادعو الا میں اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف بلاتا ہوں علی بصیرت ان پوری بصیرت پر انا میں و تابعنی اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے بس اللہ اور اللہ تعالیٰ پاک ہے و ماں انا من المشرقین اور نہیں ہوں میں مشرقوں میں سے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن من قبلی کا اور نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے اللہ رجالن مگر مرد ہی نو ہیلئی ہم, ہم ان کی طرف بحی کرتے ہیں من اہل قرآیوں بستی والوں میں سے آف علم یسیرو فلعردی کیا انہوں نے نہیں دیکھ زمین میں چل پھر کے دیکھا فین ضرو وہ دیکھتے کئی دینا کیسے ہے انجام ان لوگوں کا من منقبل جو ان سے پہلے تھے والا دارالآخراتی اور آخرت والا گھر خیر بہتر ہے للہ دینا ان لوگوں کے لیے ابتقاء جنہوں نے تقوی اختیار کیا افلا تاخلوم کیا تم عقل نہیں رکھتے حتیٰ ادستے اثر رسول رسولو حتیٰ کہ جب مایوس ہو گئے نا امید ہو گیا رسول وضن اور انہوں نے یہ گمان کیا انا ہم تدیبو کہ بے شک وہ جھٹلا دیے گئے ہیں جا اہم آئی ان کے پاس ہماری مدد فنجیا من نشا تو ہم نے ہم جسے چاہتے ہیں تھے وہ بچا لیا گیا فن پس بچا لیا گیا من نشا اس آدمی کو جس کو ہم چاہتے تھے ولاد وق سنا اور نہیں ہٹائی جاتی ہماری پکڑ انل قوم المجرمین مجرم قوم سے یا نہیں ہٹایا جاتا ہمارا آداب مجرم قوم سے لقد کانفی قصص عبراتن البتہ تحقیق ان کے واقعات میں عبرت ہے لل الباف عقل مندوں کے لیے ما کان نہ افطارا یہ ایسی بات نہیں جسے گھڑ دیا جائے والا کن تصدیق قلت لیکن یہ تصدیق ہے اس چیز کی بین یہ ہی جو اس سے پہلے ہے وہ تفصیل اپلی اور ہر چیز کی تفصیل ہے وہ ہداً اور ہدایت ہے وہ اور رحمت قومی اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں <tut trays> اللہ نے <means escaping people> ذکر نہیں آیا ذکر نہ آن دال یہ ہے ہی کوئی نہیں